بسم اللہ الرحمن الرحیم بے چین رات کل شام کے وقت معلوم ہوا کہ بدھ کی صبح ایک قیدی کو یہاں میاں والی جیل میں پھانسی کے تختے پر لٹکایا جائے گا یہ خبر جیسے جیسے عام ہوتی گئی ویسے ویسے ہر طرف اداسی پھیلتی گئی موت پر حق ہے مگر جب بتا کر آتی ہے تو خوب ڈراتی ہے اور بے حد پریشان کرتی ہے وجہ بالکل واضح ہے موت اس موجودہ زندگی کی ضد ہے جب موت کے پنجے اس زندگی کے چراغ کو گول کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو زندگی پر اداسی بے چینی اور پریشانی کی کیفیت چھا جاتی ہے حالانکہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے اور ایک دوسرا جہان ہے مگر انسان نے چونکہ اسے دیکھا نہیں اس لیے وہ اپنے جسم کو چھوڑنے اور نئے جہان کی طرف سفر کرنے سے طبعی طور پر گھبراتا ہے میاں والی جیل کی سختی اور سیکیورٹی پر حکام کو ناز ہے اس لیے اب اس جیل کو مرگھٹ اور اندھا کنواں بنایا جا رہا ہے انگریز کے زمانے میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم غازی علم دین شہید کو اسی جیل میں لہلائے شہادت کے ساتھ ہم آغوش کرنے کا آخری عمل پھانسی کی صورت میں ادا کیا گیا اور آج صبح فجر کی اذانوں کے درمیان سرگودا جیل سے لائے گئے ملزم ذوالفقار کو بھی پھانسی دے دی گئی پھانسی کی رسم جیل والوں کے ہاں معمول کی کارروائی ہے چنانچہ اب وہ لاش و رسا کے سپرد کر کے اپنے ہاتھ جھاڑ کر آرام سے اپنے معمولات میں مگن ہیں اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے موت نے ہر کسی کی گردن بلاخر دھبوچنی ہے لیکن جب وہ اپنی جھلک پہلے سے دکھا دے تو اس کا انتظار خود اسی کی طرح بہت سخت ہو جاتا ہے گزشتہ رات جب جیل پر سناٹا چھایا ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ رات صرف ذوالفقار پھانسی پانے والے ملزم ہی کے لیے آخری رات نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ جن میں میں بھی شامل ہو سکتا ہوں ممکن ہے بے خبری میں اپنی زندگی کی آخری شب بسر کر رہے ہوں اگر کسی کے لیے یہ آخری رات نہ بھی ہو تب بھی ایک رات تو ہر جاندار کی زندگی سے کم ہو جائے گی بے شک ہر انسان تیزی سے اپنی موت اور قبر کی طرف بڑھ رہا ہے اور جوں جوں وہ قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے اس کی قبر اور آخرت سے غفلت بھی بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ موت کا قرب انسان کو غفلت سے جگا دیتا ہے چنانچہ وہ ملزم جسے صبح اپنی پھانسی کا یقین ہو رات کس طرح گزارتا ہے اسے نہ تو شاوت بھرے خیالات آتے ہیں اور نہ وہ زمین پلاٹ اور جاگیر کی طرف غور کرتا ہے اس رات اگر اسے دنیا کی حسین ترین عورت کا قرب بھی مل جائے تو وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا وہ اگر اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہے تو اپنی آخری رات عبادت اور استغفار میں گزارتا ہے اور اپنی صبح سے شروع ہونے والی نئی زندگی کی بھلائیاں اپنے رب سے مانگتا ہے اور اگر وہ غافلین میں سے ہے تو اپنی غفلتوں پر ٹسو بہاتا ہے اور اس کا دل اس قدر گھبرا جاتا ہے کہ اسے دنیا کی لذتیں بھول جاتی ہیں اور وہ اس امید پر کہ کوئی کرشمہ ہو جائے اور وہ بچ جائے ساری رات رب کے حضور آہ میں گزارتا ہے اس شخص پر یہ کیفیت اس لیے طاری رہتی ہے کہ دنیا کی عدالت نے اور جیل حکام نے اسے بتا دیا ہوتا ہے کہ کل صبح تمہیں پھانسی دے دی جائے گی حالانکہ عدالت بھی فانی ہے اور جیل حکام بھی یہ شخص صبح پھانسی پا بھی سکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے جبکہ موت کے اٹل ہونے کی خبر تو ہمارے سچے رب نے دی ہے اور قرآن جیسی سچی اور مبارک کتاب میں دی ہے مگر پھر بھی میں سے اکثر کو اس کا یقین نہیں آتا چنانچہ ہمارے دن مستیوں میں گزرتے ہیں اور راتیں غفلت میں کاش ہمیں اپنے رب کے فرمان کا یقین ہو جائے اور اپنی موت یاد رہے تب ہم بہت اچھی ایمان والی زندگی گزار سکتے ہیں اور ان ناجائز لذتوں سے بچ سکتے ہیں جن کے حصول کے لیے انسان اپنی آخرت کو ویران کرتا ہے یا اللہ ہمیں اپنے فرامین پر یقین عطا فرما اور ہمیں موت کے یقین کے ساتھ آخرت کی فکر عطا فرما اور ہمیں موت کے غرغرے سے پہلے توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرما ہم تیری رحمت کے طلب گار ہیں ہم پر رحم فرما آمین یا رب العالمین